يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اصاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه النذين كفروسان يسنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَاءَتْ كَلِمَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا۟ خِفَافًا وَسِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكازمون صدق الله العظيم لبشح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفطفوا قولي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 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے سورہ توبہ کے بارے میں دو باتیں جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں ذہن میں تازہ کر لیں ایک تو زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کی ایک تقسیم ہے اس کے پہلے پانچ رکو یہ غزوہ تبوک سے پہلے نادل ہوئے ہیں اور اس کے بعد کے جو گیارہ رکوع ہیں وہ غزب تبوک کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئے بلکہ مجھے پھر اصلاح کرنی پڑے گی پہلے پانچ رکوعوں کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دو رکوع جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں جس پر ہمارا سابقہ درس مشتمل تھا یعنی دوسرا اور تیسرا رکوع یہ فتح مکہ سے قبل سن آٹھ ہجری سے بھی پہلے نازل ہوئے گویا کے فتح مکہ سے متصلن قبل البتہ اس کا پہلا رقو چوتھا رقو پانچواں روکو یہ تین نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے بعد ان کا زمانہ نزول ہے زی قعدہ سن نو ہجری یعنی سن نو ہجری کے حج سے متصلن قبل البتہ بکیا گیارہ رکوعوں کی تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے چار رقو جو ہے ساتواں آٹھواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں یہ غزوہ تبوک سے قبل اور جانے کے سفر کے دوران نازل ہوئے اور بقیہ سات رکو ہیں دسویں رکو سے لے کر سولہویں رقع تک ان کا زمانہ نزول ہے یا تو غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران یا پھر مدینے واپس آپ کے تشریف آوری کے بعد دوسری بات جو دین میں تازہ کر لینی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بے ہیں یہ سورہ مبارکہ ان دونوں کے ضمن میں نہایت جامع ہے جیسے کہ پہلے ارض کیا گیا تھا حضور دو بیستوں کے ساتھ مبوس ہوئے آپ کی ایک بیست خاص ہے الہ العرب صحیح ترین الفاظ میں مشرقین عرب کی کا یہ آپ کی بے خصوصی تھی جن میں اہم ترین حصہ بنی اسماعیل کا ہے جن میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ح و الز با سفل امی جین رسول منہوم یتلو علیہ آیات ہی ودکی وال محم الکتاب ابر حکبہ تو امی دین کے لیے آپ کی بنیادی بےثت خصوصی بےست امی دین کے لیے اور خود آپ بھی انہیں میں سے تھے دوسری بےثت آپ کی ہے بےست عام بیست عمومی علاقہ فت پوری نو انسانی کی طرف اور نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے زمانے کی پوری نو انسانی بلکہ تا قیام قیامت تمام انسانوں کی طرف آپ کی بے عمومی ہے اب ظاہر بات ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک فرائض نبوت و رسالت کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ممکن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغا کے تحت اختیار فرمایا اور وہ یہ کہ حضور نے اپنی بے خصوصے کے فرائض بنفس نفیس خود سر انجام دیے جس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب کے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا جو رسالت کا بنیادی مقصد ہے رسولم مبشرین و منظریم لے اللہ یقون علی اللہ حجت بعد رسول وکان اللہ عزیز حکیمہ اتمام حجت قطع عظر جزیرہ نما عرب کے انسانوں تک حضور نے اتمام حجت بنفس نفیس فرما دیا اور پھر جو آپ کی برست کی تکمیلی شان ہے یعنی دین کا غلبہ اور اسلام کے نظام اجتماعی کا ایک ماڈل اس کا ایک نمونہ پیش فرما دینا یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا درجہ ہے اتمام حجت کا تاکہ دین حق کی ایک عملی شکل بھی دنیا کے سامنے آ جائے حجت قائم ہو جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے کہ اللہ تعالی نے جو نظام دے کر حضور کو مقوض فرمایا تھا وہ ناقابل عمل نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا میں قائم ہوا ہے اس کا ایک نمونہ موجود ہے لہذا اتمام حجت کے یہ دونوں مرحلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کی حد تک بنفس سے نفیس اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا اتمام حجت دعوت کے ذریعے اور نظام دین حق کے غلبے کے ذریعے سے اس کا ایک ماڈل بھی پیش کر دیا اس کے ساتھ جو امت آپ نے تیار فرمائی اب آپ کی بے عمومی کے جو مقاصد ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں ان کی تکمیل کے لیے اب یہ امت گویا کہ آلہ بنی ہے یہ ذریعہ بنی ہے یہ سارے فرائض گویا کے حضور ہی پورے فرماتے رہے لیکن جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں بائی پراکسی آپ نے پہلی بیست کے فرائض بنفس نفیس خود ادا کیے اور بیستے عمومی کے فرائض کے لیے آپ نے امت کو تیار کر دیا اور ان کے کاندھے پر اس کی ذمہ داری ڈال دی یہ جو دو بیستے ہیں سونا توبہ کے پہلے پانچ رکو کا تعلق پہلی یعنی بےسک خاص کے تکمیلی مرحلے سے اس لیے کہ دو رکوؤں میں فتح بکہ کا تذکرہ ہے فتح بکہ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ پھر غزبۂ حنین ہوا پھر محاصرہ طائف ہوا پھر سن نو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہو گیا برات من اللہ و رسول ہی ہل من المشرقین یہ اعلان برات اور اذان برات جو سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات میں ہے پہلے رقوب میں جو چھ آیات شامل ہیں یہ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا گیا گویا کے جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک تکمیل جو ہے حضور کے فرائض نبوت و رسالت کی اس کے مضامین ہے کہ جو سوریہ توبہ کے پہلے پانچ رقو میں زیر بحث آئے اس کے بعد جو آپ کی بیست کا دوسرا مرحلہ تھا بیست عمومی اس کے ذمن میں پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کا آغاز تو آپ نے فرما دیا تھا سن چھ کے زی قادہ میں صلح غز... حدیبیہ واقع ہوئی اسی سال کے آخر میں آپ نے بیرون ملک عرب دعوت خطوط کی ترسیل کا سلسلہ شروع فرما دیا چنانچہ ایک خط جو آپ نے لکھا ہے نجاشی کو وہ سن چھ ہی کے اواخر میں لکھ دیا ہے اس کے بعد سن سات ہجری کے یکم محرم کو آپ نے متعدد خطوط کے ساتھ اپنے بہت سے جو سفیر کہہ پیغمبر پیغامبر ایلچی ان کو روانہ فرمایا گویا کہ ساتواں سال شروع ہوتے ہی اس کے پہلے ہی دن چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ قیصر روم کی طرف فضلت جہیا کل بھی بھیجے گئے نامہ مبارک لے کر خسرو پرویز کی جانب عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببوس کیے گئے مقوق شاہ مصر کی طرف حاتم ابن ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا شاہ عمان کی طرف حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا گیا تو یہ جو آپ کے نامہ ہائے مبارک ہیں یہ سن ساتھ کے آغاز میں گویا کہ ان کی ترسیل ہو گئی ان نامہ ہائے مبارک کے ضمن میں ایک حادثہ ہوا بہت بڑا بلکہ اس سے پہلے ویسے کبیت کے اعتبار سے تو اس کو بڑا کہنا چاہیے لیکن نوعیت کے اعتبار سے دوسرا جو میں بیان کروں گا وہ حادثہ زیادہ بڑا تھا حضور نے ایک جماعت صحابہ کرام کی جیسے کہ اس سے پہلے بیر معاونہ کے ذمن میں واقع آ چکا ہے کہ ستر صحابہ کو جو نجد کے قبائل تھے وہ خود لے کر گئے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے اور تعلیم کے لیے لیکن پھر انہیں شہید کر دیا اسی طریقے سے ایک اور وفد تھا آپ کا مبلغین کا کہ جو مغربی ساحل جو ہے عرب کا اس کی طرف بھیجے گئے تھے ان میں سے بھی آٹھ یا دس میں سے صرف دو حضرات بچے تھے باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا اسی طرح شمال کے جانب باپ نے ایک جماعت بھیجی تھی جو عرب قبائل جو ہے شام کے سرحدی علاقوں میں آباد تھے وہاں پندرہ حضرات کے صحابہ کی ایک جماعت گئی لیکن وہاں کے لوگ جو اکثر و بیشتر عیسائی تھے انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا ان میں سے صرف ایک جو ان کے رئیس تھے اس وفد کے قاب بن عبیر زفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بچ کے آ سکے تو گویا کہ اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی ایک اجتماعی پرووکیشن ہو چکی تھی لیکن اس سے بھی بڑا جو معاملہ تھا کہ جو نوعیت کے اعتبار سے شدید تر تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرا کا رئیس شرحبیل بن عام غسانی یہ اصل میں غسان کا قبیلہ جو ہے عرب تھے اور یہ تمام شام عرب عراق عرب یہ عرب ہی کے حصے ہیں اگرچہ جزیرہ نما سے یہ باہر ہے لیکن دونوں ملک در حقیقت عالم عرب ہی کے جزو لائن فت لیکن عراق عرب پر قبضہ تھا ایرانیوں کا اور شام عرب پر قبضہ تھا یا یوں کہہ لیجیے اسطیلا تھا رومیوں کا ہرقل کے تابے تھا یہاں بھی جو لوکل حاکم تھے وہ در حقیقت ہرقل کی طرف سے نامزد اگرچہ یہ لفظ زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن گویا کے گورنرز تھے رومی سلطنت کی طرف سے تو گسرا کا حاکم یا حقیقت کے اعتبار سے گورنر تھا یہ سرہبیل بن عام غسانی اس کی طرف حضور نے باقاعدہ اپنا ایک نامہ برد اپنا ایک ایلچی حضرت ہار سبن عمیر ازبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا اس بدبخت انسان نے بڑی سخت ازیت دے کر انہیں شہید کر دیا یہ جو ہے معاملہ اگرچہ ایک صحابی کا تھا پہلے واقع میں اگرچہ چودہ صحابی شہید ہوئے لیکن نوعیت کے اعتبار سے یہ دوسرا حادثہ جو ہے یہ شدید کا تھا اس لیے کہ سفیر کا قتل کیا جانا در حقیقت یہ گویا کہ اعلان جنگ شمار ہوتا ہے اس پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کیا تین ہزار صاحبۂ کرام کا اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑا جیش تھا اس لیے کہ یہ فتح مکہ سے قبل کا واقعہ ہے جو یہ بیان کر رہا ہوں غزبۂ موتا جو ہے جمادی الا سن آٹھ ہجری میں ہو گیا ہے جبکہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے وہ رمضان مبارک سن آٹھ میں ہوا ہے اس سے چند قبل کے یہ بات ہے تین ہزار کا جیش آپ نے تیار کیا اور اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی نفری تھی جو مسلمانوں کی جمع ہوئی اور ان پر آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سطح سلار مقرر کیا لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو وہی کے ذریعے سے پہلے ہی علم ہوگا کہ کیا حوادث پیش آنے والے ہیں آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو بعد میں جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئے ہیں حضور کے چچا داد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی ان کو یہ کہ اس کے بعد اگر وہ شہید ہو جائیں زید ابن حادثہ تو جعفر ابن اب طالب پھر کمان سنبھالیں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواح انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ قیادت فرمائیں بہرحال یہ لشکر جب گیا ہے تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے حالات جو ہے شام کے اس علاقے کے شاید واضح نہیں تھے صورتحال جو ہے مسلمانوں کے سامنے جو اچانک آئی ہے وہ بالکل غیر متوقع تھی کم سے کم اس لشکر کے لیے بالکل غیر متوقع تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پے بے تین جو سپہ سالار ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہوگا تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ شاید دوسری بات بھی آپ کے علم میں ہو لیکن یہ کہ جو بھی صورت حال سامنے ہے جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو صورت حال سامنے آئی ہے جب یہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شام جسے ہم کہتے ہیں اس زمانے کا شام اس وقت کا فلسطین اس وقت کا اسرائیل اس وقت کا اردن اور اس وقت کا شام اس وقت کا لبنان یہ چاروں پانچوں ملک شامل کر لیجئے تو یہ شام عرب تھا عراق عرب جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو اب بھی عراق کے نام سے موصوم ہے لیکن شام جو ہے در حقیقت اس کے جو حصے بکھرے ہوئے ہیں تو وہ شام بھی ہے جس کو آج سوریا یا سیریا کہتے ہیں اس کے بعد لبنان ہے اسی میں فلسطین ہے اسی میں اب اسرائیل قائم ہوا ہے اسی میں پھر یہ شرق اردن کی ریاست ہے تو یہ تمام اس علاقے میں جب پہنچے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شرحبیل بن عام غسانی جو ہے وہ ایک لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ تیار ہے اور نہ یہ بلکہ ہرکل خود جو کہ رومی ایمپرر تھا وہ موجود ہے ہمس کے مقام پر اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کو بھیجا ہے مزید ایک لاکھ کی نفری دے کر گویا کہ اب سابقہ پیش آنے والا تھا تین ہزار کے اس لشکر کا دو لاکھ کے ساتھ یہ صورتحال بالکل غیر متوقع اور اچانک تھی بہرحال کئی دن انہوں نے قیام کیا اور سوچتے رہے آخری بات یہی طے ہوئی کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے ہمیں فتح سے تو کوئی بحث نہیں ہے فتح اور شکست ہمارے لیے بےمانی چیزیں ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن بال غنیمت نقشت کشائی لہذا انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی اب دو مختلف روایات مل رہی ہیں ایک تو یہ کہ مقابلہ ایک لاکھ سے ہوا ہے بال روایات میں یہاں تک کہ دو لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور یہ موج ہے کہ تین ہزار افراد انہوں نے ایک لاکھ سے بھی مقابلہ کیا تو ایک اور تینتیس کی نسبت ہے اور اگر واقع دو لاکھ کی نفری آ چکی تھی تھوڈور بھی اگر شامل ہو چکا تھا تو پھر ایک اور چھیاسٹھ کی نسبت ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ معاملہ تو ہوا کہ حضرت زید ابن ہارشہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر عالم سنبھالا ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اور ان کی پھر شہادت اس شان کے ساتھ ہوئی ہے کہ ان کا دہنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنا عالم سنبھالا دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے ان سے اپنے سینے سے چمٹا کر عالم اسلام کو بلند رکھا ہے یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے اور بعد میں جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی زخم تھے ان کے جسم پر اور پورے کے پورے جسم کے اگلے حصے کے سامنے کے حصے کی طرف تھے پشپ پر کوئی زخم نہیں تھا بہرحال چونکہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو حضور نے بعد میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انہیں دو بازو عطا کر دیے ہیں دو پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اسی لیے ان کا نام اب جعفر تیار ہے جعفر اب ابن ابھی طالب کے نام سے اب انہیں کوئی نہیں جانتا جعفر تیار یا جعفر ذل جناحین دو پروں والے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد پھر علم جو ہے حضرت خالد ابن ولید نے سنبھالا ہے اور یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار ہے کہ وہ وہاں سے اس نرگے سے لشکر کو بچا کر لے آنے میں کامیاب ہو گئے ریٹریٹ ہوئی ہے لیکن بہت آرڈرلی ریٹریٹ ہوئی ہے بلکہ آپ نے ایک طرح سے ان کے اوپر روپ قائم کیا ہے کہ پہلے دن جو جنگ ہو رہی تھی اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے انہوں نے جو اپنی فارمیشن ہے اسے تبدیل کر دیا جو پیچھے کے لوگ تھے انہیں آگے لے آئے دائیں بائیں سے بھی تبدیل کر دیا تو دشمن نے یہ سمجھا کہ انہیں کمک حاصل ہو گئی اور پھر ایک جو روب ان کے اوپر پڑا ہے کہ یہ تین ہزار ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے یہ چھوٹی سی ٹکڑی اب اگر ان کے پاس جو ہے مزید کمک آ گئی ہے تو ان کے حوصلے اور پست ہوئے بارہ رفتہ رفتہ تدریجن پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ان کو یہ گویا کہ گمان کروا دیا کہ یہ ہمارا کہیں کوئی محاصرہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم پیش قدمی کریں گے تو ہمیں یہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے تو ایک لاکھ یا دو لاکھ کا لشکر جو ہے وہ کھڑا رہ گیا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عن لشکر کو بچا کر لے ہے کل بارہ صحابہ شہید ہوئے جن میں سے تین تو سپرسہ لا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ کا جو پرانا طریق تھا کہ پہلے جو بھی اہم لوگ ہوتے تھے وہ سامنے آ کے مبارزت کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا اس طور سے ہوا ہے ورنہ یہ کہ حقیقت اگر ہجوم جو ہوتا ہے عمومی وہ اگر ہو تو تین ہزار کی چھوٹی سی نفری کے اوپر لاکھ یا دو لاکھ کا قابو پا جانا وہ بہت ہی آسان سی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے کے آس پاس کے جتنے قبائل تھے ان پر رو پڑ گیا مسلمانوں کا حالانکہ وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہو سکا اصل میں تو یہ لشکر بھیجا گیا تھا تاکہ سفیر کے قتل کا انتقام لیا جائے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو پایا اور یہی بہت بڑی کامیابی تھی کہ حضرت خالد ابن مریض رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو بچا کر واپس لے آئے لیکن یہ کہ اس سے جو روب اس علاقے پر قائم ہوا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اتنی چھوٹی سی نفری تھی اور اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس کو قابو نہیں کر سکا اور اس سے جو ایک دبدبہ قائم ہوا ہے مسلمانوں کا اس کے نتیجے میں گویا کے رومی سلطنت کی چولے ہل گئی وہ جو غلبہ اور اقتدار اور دبدبہ اور سطوت رومیوں کی تھی اس علاقے میں اس کی چونکہ چولے ہل گئی لہذا اس کے نتیجے میں اب ہرقل نے تیاری کی ہے بھرپور اور اس نے لشکر جو ہے اپنا پورا جو ان کا اپنا ایک ٹرین اسٹینڈنگ آرمیز کا جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اس نے پوری تیاری کی ادھر نبی احکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات آ رہی تھی پیبے پہ پہ کے ہرکل جو ہے خود گویا کے پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے اور ارادہ کر رہا ہے تو حضور نے پھر پری ایمپٹ کیا اور غزمہ تبوک جو ہے در حقیقت یہ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ جو اس جو بیرونی آپ کی ریاست ہے اس کے جو فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں آپ نے جو قدم اٹھایا اس کے نتیجے میں یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا اور اسے آپ کہیں گے یہ قسمت کی ستم ظریفی سمجھیے یا جسے آپ انگریزی میں آئرنی آف دی فیٹ کہتے ہیں کہ رومیوں کو شکست ہوئی تھی پندرہ سال قبل ایرانیوں کے ہاتھوں تو مسلمانوں نے مکے میں اسے اپنی شکست سمجھا تھا اور بہت رنج ہوا تھا اور بہت گمزدہ ہوئے تھے اس لیے کہ رومی بہران حضرت عیسہ کے نام لیوا تھے اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے وہ خالص مشرک تھے اور یہ بہران اللہ کے ایک نبی کے ماننے والے کتاب کے حامل تھے اس حوالے سے وہ جو سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے علی فلام میم گول بت روم افی عدم باد غلب نبون افیو سنیم تو اس کو ذہن میں لے آئیے کہ اس وقت مسلمانوں نے رومیوں کی شکست کو اپنی شکست سمجھا اور انہیں اللہ نے پیشن گوئی کے طور پر خوشخبری دی کہ چند ہی سالوں میں اور بزے کے لفظ کا چونکہ اطلاق ہوتا ہے کم، کم سے، زیادہ سے زیادہ نو پر دس سے کم پر لہذا نو سال کے بعد صورتحال ہوئی ادھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی بدر کے میدان میں اور ادھر ہرکل کو فتح عظیم حاصل ہوئی کسرا پر ایرانیوں پر اور اس سے پھر مسلمانوں کی خوشی ہوئی دوہری خوشی ہوئی ایک یوم الفرقان کی یعنی بدر کی فتح کی خوشی جو انہیں حاصل ہوئی برائے راست اور ایک یہ کہ وہ مجوسی ایرانی آتش پرست جو ہے انہیں شکست ہو گئی ہے اہل کتاب عیسائیوں کے ہاتھ تو صورتحال تو یہ چلی آ رہی تھی لیکن اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ حیثت الظریفی کے چھ برس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ جو ہوا ہے بیرون جزیرہ نمائے عرب تو وہ نہیں رومیوں سے ہوا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حکمت ہے اس کے فیصلے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جب دعوتی خطوط آپ کے پہنچے آپ کو معلوم ہے کہ جو رومی جو سلطنت تھی ہرقل اس کا جو ایمپر تھا ہرکلیس اس نے حضور کو پہچان لیا تھا اور اس نے جو بھی نامہ بر تھے حضرت دہیا کل کی ان کا اعزاز بھی کیا عزت بھی کی اور کوشش یہ کی تھی کہ وہ ایمان لے آئے بشرے کے اس کی قوم بھی ساتھ ہی ایمان لے آئے تاکہ جیسے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا ایمپل کانسٹنٹائن قسطنطین نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ نظام جو تھا وہ قائم رہا لیکن اب اگر ایک شخص بادشاہ ایمان لے آتا اور پوری قوم ایمان نہ لاتی تو گویا کہ اقتدار جو اس کے پاس تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا یہ بیڑی تھی جو اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی ورنہ اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مقوق شاہ مصر اس نے بھی حضور کے ایلچی کا اکرام کیا اعزاز کیا پھر ایک جو ہے ہدیے بھیجے ہیں آپ کی خدمت میں اگرچہ ایمان تو نہیں لایا تیسری عیسائی مملکت جو تھی وہ حفشہ کی تھی درجاشی تو پہلے ایمان لا چکے تھے اس حوالے سے عیسائیوں کے ساتھ اب تک جو معاملہ رہا تھا وہ بہت بہتر رہا تھا اصل تساد محل کتاب میں سے جو اب تک رہا تھا وہ یہود کے ساتھ رہا تھا تینوں قبیلے جو تھے کہ جو مدینے میں آ